فلام کی رویلا رب, رب العالمی کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے ام بل هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے نہیں اے پیغمبر یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولی اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا پھر اس نے عرش پر اجتوا فرمایا اس کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی سفارشی ہے کیا پھر بھی تم کسی نصیحت پر دھیان نہیں دیتے سمل ار كان می جی او مدا کن کو آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار سال ہوتی ہے عالم الغیب وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی رحمت بھی کامل الدی احسن كل خلقه وبدأ خلق من اس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے خوب بنایا اور انسان کی تخلیق کے ابتدا گارے سے کی من تمالی من نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی تم ان خوف تشک پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی اور انسانوں تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل پیدا کیے تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو ادل اب امک بل بل قربیم کی فرو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں رل کر کھو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں الموت بكم ثم الى کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا وَلَوْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا کسور فرجعنا نعمل صالحاً اننا اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پروردگار ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کھل گئے اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے جہن ممینل جن سی اجمائ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتے لیکن وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی طے ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا فَذوقوا بِمَا نسیتم لقاء يومكم تم اب جہنم کا مزہ چکھو کیونکہ تم نے اپنے اس دن کا سامنا کرنے کو بھلا ڈالا تھا ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو نی اینک رو بھیہ خرو سجبیم خرو سجبی ہم دروبیم لکھ بو ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کے ہم کے ساتھ اس کی تصبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے تتجا ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رسک دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں فلا أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ چنانچہ کسی متنفذ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے بھلا بتاؤ کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو فاسق ہے ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الْمَأْوَى نزلا, نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں جو ان کو پہلی مہمانی ہی کے طور پر دے دیے جائیں گے ان اعمال کے سلے میں جو وہ کیا کرتے تھے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو بل الْعَذَابِ ادن الْعَذَابِ اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے شاید یہ باز آ جائیں ومن اظلم من اول مل لیا ری سین اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا ہم یقین ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسا کو کتاب دی تھی لہٰذا اے پیغمبر تم اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو اور ہم نے اس کتاب کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَنْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوْقِنُونَ اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب انہوں نے صبر کیا ایسے پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیاتوں پر یقین رکھتے تھے یقیناً تمہارا پروردگار ہے قیامت کے دن ان کے درمیان <الترخ> ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اولم دل ہم کم افلا نبل اور کیا ان کافروں کو اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلا کر چکے ہیں جن کے گھروں میں یہ خود چلتے پھرتے ہیں یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں نخری ز کل منام افلاسرو اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو کھینٹ کر خوشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں پھر اس سے وہ کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی تو کیا انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا إِن اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا <خری> <تصوی> <الیوم> هم هم <Avenge> کہہ <کح> دو کہ جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی فأعرض عنهم وانتظر إنهم مُنْتَظِرُونَ لہذا ای پیغمبر تم ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو اور انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں